السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد, للہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی اللہ اما بعد فاعوذ آباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری امری عمری وحل من لسانی یفقو قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علما فہماں آج ہم انشاءاللہ اللہ تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے پیچھے دو سپ پارے پڑھے ہیں اس میں جو بھی کمی کو تاہی ہوئی اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور جو بھی ہم پڑھیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ صورت آیت نمبر 253 سے لے کے آیت نمبر 257 تک پڑھیں گے آیت نمبر دو میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے وہ تمام سچے تھے برحق تھے بعض نبی ایسے ہیں جن کو میں نے فضیلتیں عطا کی بعض کو بعض پر فضیلت دی تمام انبیاء سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان امبیا میں سے کچھ ایسے نبی تھے جن سے اللہ نے خود کلام کیا اور بعض ایسے نبی تھے جن کی اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ صلاۃ وسلام کے ساتھ مدد فرمائی لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا انبیاء کی نہ مانی پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یادین آمن کو ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اللہ نے ہی تمہیں دیا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس دن تمہاری خرید و فروخت بھی کام نہیں آئے گی تمہاری دوستی بھی کام نہیں آئے گی تمہاری سفارش بھی کام نہیں آئے گی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم میرے راستے میں خرچ کر تجھ پہ خرچ کیا جائے گا اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ آپ کا مال ضائع ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا حضرت اسماں رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا خرچ کرتی رہو اور گن گن کر نہ رکھو حضرت اسما کی عادت تھی وہ پیسے گن گن کے رکھتی جوڑ جوڑ کے رکھتی جب زیادہ سارے اکٹھے ہو جاتے پھر خرچ کرتی تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نہ کیا کرو اگر تم گن گن کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی تو اللہ بھی گن گن کے دے گا اللہ فرماتے ہیں میری راہ میں خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ ہی کسی کی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا پھر اس کے بعد ایک ایسی آیت ہے جسے ہم آیت السی کہتے ہیں کیونکہ اس آیت میں کرسی کا ذکر ہے اور کرسی کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے اللہ جنت میں داخل کریں گے اور اسے جنت میں داخل ہو داخلے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے یعنی وہ بندہ ادھر سے فوت ہوا اور ادھر جنت میں داخل ہو گیا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا اور ویسے بھی اس آیت الکرسی جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کی حفاظت اللہ خود کرتے ہیں ایک بہت لمبی حدیث ہے میں آپ کو مختصر کر کے سناتی ہوں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس کچھ زکوۃ کا مال رکھا اس پہ مجھے نگران مقرر کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں کیا ہوا میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات کے وقت ایک شخص آیا اس نے اس کے اندر سے لینا شروع کر دیا میں نے اسے پکڑ لیا میں نے کہا اب تو تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں میرے بیوی بچے ہیں سخت حاجت مند ہوں میں نے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ رات کیا ہوا تھا حضرت ابو حریرہ نے سارا واقعہ سنا دیا پھر دوسرے دن ایسے ہوا پھر ایسے ہوا جب تیسری رات ہوئی تو تب میں نے اسے کہا کہ اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا یہ تیسری دفعہ اور آخری دفعہ ہے تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آؤں گا پھر آ جاتے ہو حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اب میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تمہیں نفع دے گا میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں اس نے آیت الکرسی پڑھی اور اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی آخ تم آخر تک پڑھ لیا کرو اللہ اگر آیت الکرسی پڑھو گے تو ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا حضرت ابو کہتے صبح ہوئی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی میں نے سارا واقعہ سنایا تو پھر حضرت ابو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو حرارہ وہ کون سے کلمات ہیں میں نے عرض کی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت کرسی پڑھ لیا کرو تو اس کی وجہ سے ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے بات تو سچی کی حالانکہ خود وہ جھوٹا ہے اے بھوریرا کیا تم جانتے ہو کہ تم تین راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو حضرت بھوریرا نے کہا اللہ کے نبی مجھے تو نہیں علم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا آپ بھی آیت الکرسی کو یاد کریں اور اسے ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں اور اس آیت الکرسی کا ترجمہ بھی بہت زبردست ہے بہت بہت ہی مزے کا ترجمہ ہے اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم مختصر سے وقت میں بہت زیادہ بتا دیں اس لیے میں صرف اس کا ترجمہ کروں گی اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گی اس کے بعد والی عادت کی تشریح دیکھتے ہیں اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اقرا فی الدین اقرا کہتے ہیں زبردستی کو یعنی ہم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ لازمی ایمان لائے جو ایمان لے آتا ہے شیطان کی عبادت نہیں کرتا وہ گویا کہ ایک مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے جو کڑا کسی بھی صورت ٹوٹ نہیں سکتا سیدھا اس بندے کو جنت میں لے کے جائے گا اور اس کے بعد آیت نمبر دو سو ستاون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ولی الدین آمن اللہ جو ہے مومنوں کا دوست ہے جو مومن لوگ ہیں ان کا اللہ دوست ہے اور جو دوست ہوا کرتا ہے وہ اپنے دوست کو جو اس کے ساتھی ہی ہوتے ہیں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہر طرح کی آزمائش سے اور برے کاموں سے بچا کے رکھے تو اللہ مومنوں کا دوست ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں اپنے مومن بندوں کو ظلمات سے یعنی کہ گمراہیوں سے نکال کے نور یعنی ہدایت کی طرف لے آتے ہیں اور جو کافر ہیں ان کے جو دوست ہیں وہ تاغوت ہیں شیطان ہے شیطان کا کیا کام ہے وہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف نہیں لاتے بلکہ روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اندھیروں سے روشنی سے نکل کے اندھیروں کی طرف چلے گئے یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آئیے ترجمہ سنتے ہیں فرمایا تل کا رسول یہ سب رسول رسول جمع ہے رسول کی یہ سب رسول فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضہم ان کے بعض باز کو بازن بعض باز پر منہم ان میں سے کچھ ایسے ہیں من کلم اللہ ہو جن سے اللہ نے خود کلام کی ورافا اور بلند کیا بعضہم ان کے بعض کو دراجات درجوں میں وہ آدینہ اور ہم نے دی عیسی بن مریم کو بینات واضح دلائل بینات سے مراد موجزات ہیں وہ ایدنا ہو اور ہم نے قوت دی اسے بیروہ القدسی جبرائیل امین کے ساتھ روہ القدس سے مراد جبرائیل امین ہے ہیں ولوشا اللہ اور اگر چاہتا اللہ مَ قطعۃ اللہ تو نہ آپس میں لڑتے وہ لوگ ممبادم جو ان کے بعد آئے ممبادی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل واضح نشانیاں آ چکیں لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمن تو کچھ ان میں سے ایسے تھے من آمنا جو ایمان لے آئے ومن اور کچھ ان میں سے ایسے تھے من کفرا جس نے جنہوں نے کفر کیا ولاشا اللہ اور اگر چاہتا اللہ متعلو تو نہ وہ آپس میں لڑتے ولا اللہ لیکن اللہ یہ فالو وہ کرتا ہے مایووری جو وہ چاہتا ہے یا یو اللہدینہ اے وہ لوگ و جو ایمان لائے انف کو تم خرج کرو مما اس چیز سے رضا کنا کم جو ہم نے تمہیں دیا من قبلی اس سے پہلے کہ آجائے جائے ایسا دن لا بہ ان نہ و فروخت ہوگی فی ہی اس دن میں ولا خلطََََََََََََ اور نہ کوئی دوستی ہوگی ولا شفاۃ اور نہ کوئی سفارش ہوگی ولکافرونا اور کافر ہم ظالمون وہی ظالم ہیں اللہ یہ آیت القرصی ہے اس کو زبانی یاد کیجئے گا اس کے ترجمے پہ بھی غور کیجئے گا کتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ لا نہیں الہ کوئی معبود اللہ ہوا مگر وہی ہیو ہمیشہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی قیوم سب کو سنبھالنے والا ہے لا تاخذہو نہیں آتی اس کو سیندن اونگ ولا نومن اور نہ نہی نید نیم تو دور کی بات ہے اسے تو اونگ تک نہیں آتی لہو اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور اسی کے لیے ہے جو زمین میں ہے منزلذی کون ہے جو یشفو سفارش کر سکے ان اس کے پاس اللہ بھی ازنی بغیر اس کی اجازت کے یا وہ جانتا ہے ما بین عیدیم جو ان لوگوں کے سامنے ہیں وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے ولا یوہی تو اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے بشے ان کسی چیز کا من علم ہی اس کے علم سے اللہ تو جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں جانتے اللہ کے علم کے متعلق اللہ مگر بیما جو وہ چاہتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے لوگوں کو بتا دیتا ہے سکھا دیتا ہے لوگ کچھ نہیں جانتے واسعہ گیر لیا ہے کرسی یہو اس کی کرسی نے سماوات آسمانوں کو ولاضا اور زمین کو یہ اللہ کی کرسی ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ کیسی ہوگی اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں بس قرآن میں آیا اس کی کرسی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے یہی ایک مومن کا انداز ہونا چاہیے اس کی کرسی جو ہے اس نے گیر لیا ہے آسمانوں کو ولاضا اور زمین کو ولا یا اور نہیں تھکاتی اس کو حفظ ان دونوں کی حفاظت دن رات اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں آسمان کی زمین کی جو اس میں ہے سب کی لیکن اللہ تھکتا نہیں وہ لالیو وہ بلند ہے عظیم بہت عظمت والا ہے لا رہا نہیں ہے کوئی زبردستی فدینی دین میں قد تحقیق تبین نہ رش واضح ہو چکی ہدایت مینہ لگئیے گمراہی سے اللہ نے واضح کر دیا ہے ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے فمع یکفر پس جو شخص یکفر کفر کرے بتطاغوتی تاغوت سے تاغت سے مراد شیاطین ہیں جو شیاطین کا انکار کر دے بغیر اللہ کے پاس نہیں جاتا و یومن و ایمان لاتا ہے بلا اللہ پر فقط پستحقیق اس تمسا کا اس نے تھام لیا بلاوس کا مضبوط کڑا لنف صاحب نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے ایسا کڑا تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے اللہ, اللہ ولی یوں دوست ہے الذین ان لوگوں کا جو امن و امان لائے یقرجحم اللہ ان کو نکالتے ہیں من الظلمات اندھیروں سے النور روشنی کی طرف و اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا اولیا اہم ان کے دوست ہیں تاغت و شیطین شیطان ان کے دوست ہیں یقرجون ہم وہ نکال نکال لیے جاتے ہیں وہ یخرجون ہم وہ ان کو نکالتے ہیں من نوری روشنی سے العلمات اندھیروں کی طرف الائکا یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الناری دوزخ والے آگ والے ہم وہ فیحا اس میں خاردون ہمیشہ ہمیش رہیں گے صدق اللہ العظیم و آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین